بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على جميع الانبياء خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الاتقياء اما بعد باب الصلاه التطوع في البيت عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مقتوبة, مقتوبة أو كما قال امام تروزی الحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب قائم فرمایا ہے باب الصلاۃ فی البیت کہ نفل نماز گھر میں پڑھنے کا بیان یہاں پر ایک حدیث امام تروزی رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہے سابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ بن نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ گھر کے اندر نماز پڑھنے میں اور مسجد کی نماز مسجد کے اندر نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے اور کون سا کون سی نماز افسل ہے گھر میں پڑھی جائے مسجد میں نفل نماز کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ عق علیہ اثلا السلام نے مجھے فرمایا کہ ما آپ دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد کے کتنے قریب ہے عقال اثلاط السلام کا جو حجرہ مبارک تھا وہ بالکل مسجد کے ساتھ اس کی دیوار لگی ہوئی تھی تو آپ کا دروازہ جو تھا وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا تو آپ فوراً گھر سے نکل کر مسجد تشریف لاتے تھے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا پھر بھی آپ نے فرمایا فلاً وسلیفی بئی تھی اگر میں گھر میں نماز پڑھوں احب علیہ مینانسلیف المسجد تو مجھے مسجد میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اچھا لگتا ہے نفل نماز کے بارے میں اللہ تکون صلاحت مکتوبہ آپ نے فرمایا کہ فرض نماز ہو تو ظاہر فرض نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی فرض نماز مسجد میں با جماعت پڑھی جائے اس کا کوئی متبادل نہیں فرض نماز مسجد میں باجمات پڑھی جائے اس کے برابر کسی عمل کا ثواب نہیں اس لیے فرائض گھروں میں لوگ پڑھ لیتے ہیں ثواب بہت کم ہو جاتا ہے بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں بہت کم ہوتا ہے اس لیے باجمات مسجد کے اندر فرائض پڑھنے چاہیے نوافل اور سنتیں وہ گھر کے اندر پڑھنے چاہیے اور اس کی زیادہ فضیلت ہے گھر کے اندر پڑھنے کی اقالی صلاحت السلام نے فرمایا کہ سلاط الرجل فی بیتی کا سلات ہی فی مسجدی حاضہ المکتوبہ کہ فرض نماز کے علاوہ باقی نوافل اور سنتے وغیرہ انسان گھر کے اندر پڑھے ایسے جیسے میری اس مسجد کے اندر پڑھ گویا کہ جو مسجد نبوی کا ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا اگر گھر کے اندر انسان سنتیں اور نوافل پڑھ اس میں بھی اگر انسان ایسی جگہ پڑھے جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے تنہائی کے اندر تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی اگر نوافل ایسی جگہ پڑھتا ہے جہاں پر لوگ نہیں دیکھ رہے اسے تو وہ لوگوں کے سامنے نفل پڑھنے سے ستائیس گنا زیادہ فضیلت رکھتی اور بعد عزت میں ایسا آتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے جتنی فرائض کی نفل پر تو اس لیے نوافل خاص طور پر گھر کے اندر پڑھنے چاہیے اور وہاں بھی کوشش کریں کہ تنہائی کے اندر اور ویسے بھی انسان کو کچھ وقت تنہائی میں گزارنا چاہیے جس کے اندر انسان ذکر دعا تلاوت اور نفل نماز وغیرہ تاکہ اللہ رب العزت سے اس کا تعلق مضبوط ہو تو کچھ وقت نکال کے انسان تنہائی میں بیٹھے خلوت کے اندر بیٹھے اور اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور وہ ایسی عبادت ہو جس کا گواہ رب کے علاوہ کوئی نہ ہو اور وہ لوگوں کے سامنے نہ ہو تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خصوصی تعلق بھی پیدا ہو جائے گا باب و ماجا فیص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک باب قائم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق آخر اصلاح علیہ کا روزے کے بارے میں کیا معمول تھا عبداللہ عبدال شقیق تابی ہیں فرماتے ہیں کہ سال تو عائشہ امیشا سے پوچھا عن سیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علام یاقار صلاحت کا روزے کے بارے میں کیا معمول تھا تو امیاشا نے مجھے فرمایا کہ کان یسوم بعض دفعہ روزہ رکھتے تھے خطہ نقول ہم کہتے تھے اب مسلسل آپ روزہ ہی رکھیں گے ویوفطرو اور کبھی آپ لگاتار افطار فرماتے تھے ہمارا ہی جی گمان ہونے لگتا تھا کہ اب آپ افطار ہی فرمائیں گے روزہ نہیں رکھیں گے یعنی آپ کا معمول اس سے مختلف رہتا تھا کبھی لگاتار آپ روزے رکھتے تھے کچھ دن کبھی کچھ دن لگاتار آپ افطار فرماتے تھے فرماتی مماثام روزے نہیں رکھے اللہ رمضان جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے پورا مہینہ مکمل روزے رکھے ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اللہ رمضان سوائے رمضان کے تو رمضان کا تو آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھے باقی ہر مہینے میں آکال سرات اس اسلام نے پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا بلکہ آپ کا مختلف معمول تھا کبھی جمعرات کو رکھ لیا کبھی سوموار کو رکھ لیا کبھی تیرہ چودہ پندرہ کا رکھ لیا کبھی مہینے کے شروع میں رکھ لیا کبھی درمیان میں کبھی آخر میں مختلف حادث آگے آ رہی ہیں پہلے حادث ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر آخر میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے عالانسی مالک اللہ عنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدان صبح مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آخال صارت السلام کا روزے کے بارے میں کیا معمول تھا تو آپ بعض دفعہ مہینے میں اتنا دن روزہ رکھتے حتٰ نہ راہ یہاں تک ہمارا خیال ہوتا کہ اللہ ان یفتر عمین آپ آپ اشتار کی نیت نہیں فرمائیں گے اور آپ مسلسل روزہ ہی رکھیں گے ویفتر اور آپ اشتہار فرماتے تھے اور آپ روزہ نہیں رکھتے تھے بعض دفعہ حتاٰ نہ راہ ہمارا یہ خیال ہوتا تھا کہ اللہ یسوم امین و شیح اس مہینے شاید آپ روزہ آپ نہیں رکھیں گے یعنی بعض دفعہ لگاتار روزے رکھنے کا معمول ہوتا تھا بعض دفعہ لگاتار کئی دن تک آپ اشتار فرماتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے اسی طرح آپ کا تحجد میں جو معمول تھا کنتلا تشا مسلین اللہ آپ رات کے کسی حصے میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے ولا نا ری تو نا اور رات کے کسی حصے میں آپ کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو سو سا. دیکھ لیتے یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری اثرات اسلام کا جو تحجد میں معمول تھا وہ بھی مختلف تھا اکثر تو یہی تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے لیکن بعض دفعہ کے شروع حصے میں آپ نے تحجد پڑھے پھر آپ آرام فرمائے فرام فرمایا کبھی ایسا ہوا کہ شروع میں آپ نے آرام فرمایا پھر آخر میں تاجر پڑے کبھی ایسا بھی ہوا آپ نے شروع میں آرام فرمایا پھر تاجر پڑھے پھر آرام فرمایا تو گویا کہ مختلف آپ کا معمول تھا رات کے کسی حصے میں بھی آپ اخال سلاط اسلام کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے تھے کیونکہ آپ کا معمول بدلتا رہتا تھا اور کسی بھی حصے میں آخال سلاط اسلام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا کوئی شخص تو آپ کو دیکھ لیتا کیونکہ آپ کا سونے کا اور آپ کا نفل کا جو معمول تھا وہ بدلتا رہتا تھا اقادی سلات السلام نے اسی بھی فرماتے تھے تاکہ امت پر مشقت نہ ہو اگر آپ ایک ہی وقت میں کھڑے ہوں تو امت اس وقت میں کھڑے ہونے کو لازم سمجھ لے گی اس لیے آپ کا معمول یہ تھا کبھی شروع میں عبادت فرماتے کبھی درمیان میں فرماتے کبھی آخر میں فرماتے اسی طرح آرام کبھی شروع میں کبھی درمیان میں کبھی آخر میں مختلف معمول اقادی سلاۃ اسلام کا یہ رہا ہے تیسری عدیث عالب عباس رضی اللہ نما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسومٰ نقول مافت عرامین وہی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہمارا یہ خیال ہوتا تھا کہ اب افطار نہیں فرمائیں گے ویفتر اور بعض دفع افطار فرماتے حتٰ نقول ما, ما اب آپ روزہ نہیں رکھیں یعنی لمبا عرصہ آپ بعض دفع افطار فرماتے بعض دفع کئی دن تک آپ روزہ رکھتے وما سارا شہرن کامرن مزقدم المدینہ الا رمضان جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے رمضان کے علاوہ پورا مکمل مہینہ آپ نے روزے نہیں رکھے اگلی حدیث میں اشاء رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے مارایۃ النبی یسوم اللہ علیہ وسلم إلا شعبان و رمضان کہ میں نے آقال اسراۃ السلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے دو مہینے لگاتار روزے رکھے ہوں سوائے شعبان اور رمضان تو پورا مہینہ تو صرف رمضان میں ہوتا تھا شعبان کا اکثر روزے سے ہوتے تھے آپ پورا تو نہیں رکھتے تھے کیونکہ پچھلی روایت میں آ چکا ہے کہ آپ نے پورا مہینہ سوائے رمضان کے کسی میں روزے نہیں رکھے لیکن شابان میں آقال اثرات اسلام اکثر روزہ رکھ... رکھتے تھے زیادہ رکھتے تھے تو اس لیے بعض روایت میں یہ آ کہ آپ نے دو مہینے ورنہ دو مہینے لگاتار آپ نے نہیں رکھے لیکن رمضان پورا ہوتا تھا شعبان بھی آپ اکثر روزہ رکھتے تھے <تصفيق> اگلی حدیث رضی اللہ تعالی سے وہ بھی فرماتے ہیں کہ لم آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم اکثر فی شاہ میں نے آق اسلام کو اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا جتنے آپ شاہبان میں رکھ کان یسوم شابان اللہ کلیلن فرماتی ہے کہ شابان کے چند دن چھوڑ کے تقریباً آپ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے بلکان یسوم کلا تقریباً آپ پورا شابان پورا تو نہیں ہوتا تھا لیکن اتنے زیادہ دن ہوتے تھے کہ چند دنوں کو چھوڑ کر آپ تقریباً شابان کا مہینہ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے چھوٹی علیز سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم من غراۃ کل شہر ایام ہر مہینے کی ابتدا میں آپ تین روزے رکھا کرتے تھے وک الما کان یوفتر اور جمعہ کے دن آپ بہت کم افطار فرماتے تھے یعنی اکثر آپ جمعے والے دن بھی آپ روزہ رکھتے تھے بعض روایات میں جمعے کے دن روزہ رکھنے سے ممانت بھی آئی ہے لیکن وہ اس لیے کہ انسان خاص سمجھے کہ جمعے والے دن روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے تو اس لیے ممانت ہے اگر ایسا نہ سمجھے ویسے عمومی کے انسان جمعے کو روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اس میں نفلی روزہ ہے حضرت معاذہ فرماتی ہے کہ میں نے ہمیں عشا سے پوچھا اکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم و سلاست ایام من کل اشار کہ حضور ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرتے تھے قالت نام فرماتی ہاں علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی آپ ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرتے قول تو من ایہی خان یسوم ہر مہینے کی کس تاریخ کو رکھتے تھے قالت خان اللہ یبالی من ایہی ساما آپ یہ پروانی فرماتے تھے کہ کس دن رکھ لیں بس کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا منجا بالحسن فلو و حشر صاحبہ جو انسان ایک میں کرے گا دس گنا اسے بدلہ دیا جائے گا تو اگر تین روزے رکھ لیے تو ہے کہ پورا مہینہ اس نے روزے رکھ لئے اس لیے اس یاقہ نے سرات اسلام نے امت کی تعلیم کے لیے امت کی آسانی کے لیے آپ نے مختلف عمل آپ نے فرمایا ہمیشہ فرماتی ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوم والخمیس آپ خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے سوموار اور جمعرات کے روزے جمعرات اور سموار کے روزے کا آپ اکثر اہتمام فرمایا کرتے اس کی وجہ بھی اگلی حدیث میں آ رہی ہے ہمیں اشاء فرماتی میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے اتنے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے یہاں دوبارہ لائیے امام تر مزیر رحمۃ اللہ کی آقال اصلاۃ والسلام کا معمول شابان میں کثرت سے روزے رکھنے کا دسویں حدیث ہے جس کے اندر پچھلی حدیث کی وجہ بیان ہوئی سید ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنين والخمیس یعنی اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوموار والے دن اور جمعرات والے دن فاحب فا یعرض عملي وانا صائم میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ وجہ ہے امیہ اشعہ کی جو حدیث کی جو پیچھے گزر چکی ہے کہ اخ علیہ السلام خاص طور پر سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے ہاں یہاں پیش ہوتے ہیں اور معذر وعیت میں اندر آتا ہے کہ سموار کی ایک اور وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ سموار والے دن میری پیدائش ہوئی ہے تو جو میں اس میں روزہ رکھتا ہوں تو اس لیے سموار کا روزہ بھی اور جمعرات کا روزہ بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں رکھ لے یا کم از کم ایک سموار کا یا جمعرات کا رکھا جائے ہمیں ہمیشہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ یسوم و میں اقال اسرات والسلام ایک مہینے میں ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے ومن الاخر اگلے مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات کا یہ آپ کا معمول بھی تھا ایک مہینے میں ہفتہ اتوار پیر رکھے اگلے مہینے میں منگل بدھ جمعرات کا روزہ رکھیں تو تاکہ ہفتے, سا, ہفتے کے سارے دنوں میں باری باری روزہ ہو جائے یہ آشا فرماتی ہے کہ کان عشورہ یومن یسوم چونکہ اقالی اثرات اسلام کے نفلی روزوں کا بیان ہے تو نفلی روزوں میں ہر مہینے میں تین روزے جمعرات اور سموار کا روزہ یہ ہی اکثر ہے اور تین روزوں میں آپ کا مختلف معمول رہا ہے اکثر یہ تھا کہ تیرہ چودہ پندرہ کو کبھی مہینے کے شروع میں کبھی درمیان میں کبھی آخر میں بھی آپ نے رکھے اور ہفتے کے مختلف دنوں میں بھی رکھے ہیں زیادہ تر آپ کا اقالی اس اصلاحات اسلام کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ آپ تیرہ چودہ پندرہ کو اور جمعرات اور شمار کا روزہ رکھتے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی نفل روزے رکھنا آپ سے ثابت ہے اور آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اب اس کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں ہمیں شا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت سے مشرقین عرب عاشورہ کا روزہ دس محرم کو روزہ رکھتے وغان رسول اللہ صم اللہ صومو اور رقع علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ میں عاشورہ کا روزہ رکھتے فلمہ ادیب المدینہ جب آپ مدینہ مرورا تشریف لائے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا وہ امر اب اسیامی کو بھی حکم دیا تمام کو کہ بھائی عاشورہ کا روزہ رکھیں فلم مفت اور رمضان, رمضان کی فرضیت سے پہلے کی بات جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو کا رمضان ہو الفریزہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے وہ تو ایک عشورہ اور آشورہ کے روزے چھوڑ دیے گئے فون شاہ ساما ومن شاہ رکھا آپ جس کا دل چاہتا ہے وہ عاشورہ کے روزے رکھے جس کا دل چاہتا ہے نہ رکھے یہ نفلی روزہ ہے مصنون روزہ ہے آپ سننا چاہے کوئی انسان رکھے تو ثواب ہے نہ رکھو تھے کوئی حرج نہیں ہے کوئی حالج نہیں پہلے یہ تھا کہ عاشورہ کے روزے وہ فرض تھے القمہ فرماتے ہیں کہ سال تو عائشہ میںشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیا حضور دنوں میں کسی دن کو خاص کرتے تھے یعنی خاص کسی دن کا روزہ رکھتے تھے تو ہمیں اشر نے فرمایا کہ کانت عمل ہو دیمہ آخال سلات والسلام کے جو اعمال تھے نا وہ دوام تھا کہ آخال اثلاۃ اسلام کے اعمال دائمی ہوتے آپ جو عمل فرماتے مسلسل فرماتے ہیں ایو کم یتی کو ماقان رسول اللہ روی عشا نے فرمایا کہ جتنی حضور کے اندر طاقت تھی آپ جتنی طاقت رکھتے تھے اتنی آپ لوگ نہیں رکھتے ہو. اس سے اقالی اسرات اسلام کا جو معمول تھا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا وہ تم نہیں کر سکتے کیونکہ پچھلی عادیش میں گزرا ہے کہ آپ ہر مہینے تین روزے رکھتے تھے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے بعض دفعہ لگاتار روزہ رکھتے تھے ایک ہفتے میں ہفتہ تار پیر اگلے مہینے میں منگل کو جمعرات کا رکھتے تھے تو مختلف معامولات تھے بعض دفعہ کئی دن لگاتار روزہ رکھتے تھے تو اس سے فرمایا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنی کے اندر تھی اور آق علیہ سلاۃ السلام کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا اور آپ نے امت کے لیے بھی یہی پسند کیا کہ انسان کوئی عمل کرے تھوڑا کرے لیکن مسلسل کرے یہ نہیں کچھ دن کرے پھر چھوڑ دے آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہمیں ایشا فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی عمران حضور میرے ہاں تشریف لائے اور میرے پاس ایک عورت تھی تو آپ نے مشمن حاضری یہ کون ہے میں نے کہا فلانا یہ فلاں خاتون ہے اللہ تعلام الن ساری رات نہیں سوتی اور نفل پڑتی فقال رسول اللہ صلاح فرما اتنے اعمال کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے فو اللہ فرمایا اللہ رب العزت ثواب دینے سے تنگ نہیں ہوں گے تم خود عبادت کر کے تنگ ہو جاؤ اس لیے فرمایا کہ آخ عصلاۃ والسلام نے یہ پسند فرمایا کہ عمل انسان مسلسل کرے اتنا کرے جتنا آرام سے کر سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن مسلسل ہو دائمی ہو فرما کان حب ذلك اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صحیح آلیہ السلات علیہ السلام کو وہ عمل بہت پسند تھا جو مسلسل ہو انسان دائمی کرے تھوڑا کرے لیکن مسلسل ہو آپ مہینے میں تین روزے رکھ لیں لیکن ہر مہینے میں رکھیں آپ سوموار کو رکھ لیں لیکن ہر سوموار کو رکھیں جمعرات کو رکھ لیں ہر جمعرات کو رکھیں روزانہ ایک پارا پڑھ لیں لیکن ہر روز پڑھیں ایک پاؤ پڑھ لیں لیکن ہر روز پڑھیں کوئی ذکر اسکار ہے تھوڑی مقدار کر لیں لیکن مسلسل ہو یہ نہیں کہ ایک دھر بیٹھا بہت لمبا وظیفہ کیا لمبی تلاوت کر لی لمبا ذکر کر لیا اس کے بعد دس دن تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ذکر نہیں کیا اور کوئی کام نہیں کیا یہ اچھا نہیں ہے عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو وہ آخری صلاح اسلام کو بہت پسند اگلی حدیث ہے ابو صالح کہتے ہیں کہ میرا عائشہ حتم سلما رضی اللہ تعالیٰ دونوں امہات المومن سے پوچھا کہ ائ العمل حب اللہ کو محبوب عمل کیا تھا فرماتی مادیم علیہ و انخلہ. کو وہ عمل پسند تھا جو انسان مسلسل کرے, دوام اختیار کرے. اگرچہ ہو, تھوڑا. تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو مسلسل دائمی ہو اقال اسرات السلام کو یہ بہت پسند تھا اگلی حدیث ہے عطوف مالک سے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اقلی اسرات والسلام کے ساتھ ایک رات تھا فستا کا آپ بیدار ہوئے آپ نے مسواک فرمائی سم متوجہ پھر وضو فرمایا سم مقامی وسلی پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر نماز فرمائی اس سے ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سواق وضو کی سنت ہے جاخال السلام وضو کے ساتھ مسواق فرمایا کرتے ہیں تو بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ نماز کے وقت مسواک کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے فقوم تو مایا ہو مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا تاجد کی نماز تھی فبدا آپ نے شروع فرمائی البق سورہ بقرہ آپ نے شروع فرمائی فلا یمرب آیت رحم اللہ وقف کوئی رحمت کی آیت آتی تو آپ ٹھہر جاتے اور اللہ سے دعا مانگتے رحمت رحمت مانگ ولا یمر و بایت آذاب اللہ وقف کوئی عذاب کی آیت آتی آپ اللہ سے پناہ مانگتے اس طرح آپ کی تلاوت ہوتی تھی آپ نے پڑھی ہے لیکن جہاں رحمت کی آیتیں تو اللہ سے رحمت مانگی جہاں عذاب کی اللہ سے عذاب کی پناہ مانگی جنتی کی آئے تھے اللہ سے جنت مانگی جہنم کی آئے اللہ سے جہنم کی پڑا مانگی پھر آپ نے رقو فرمایا فاما کا سا را کی قیام ہی تو اڑھائی سپارے بنتے سورہ بقرہ کے اڑھائی سپارے آپ نے پڑھے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑے اور درمیان میں دعائیں بھی مانگی آپ پھر رقوع فرمایا تو اتنا ہی لمبا رقو تھا جتنا آپ کا قیام تھا تو سورج بکرا اڑھائی سپارے کے بقدر قیام اڑھائی سپارے کے بقدر رقوع اور رقو میں آپ یہ دعا فرما رہے تھے سبحان دل جبروت ول ملکوت ولکی بریا اے ول اعظما پاکاربروت جو بادشاہی والی ہے اور جو سلطنت والی ہے بزرگی والی ہے بڑائی والی ہے اللہ رب العزت کی بڑائی کے بزرگی کے اور اللہ کی عظمت اور شان کے کلمات ہیں سبحان ذیل جبروت والملکوت ملکوت ولقی پھر سجدہ فرمایا جتنی دیر رکو تھا سجدے میں پھر یہ دعا پڑھتے رہے سبحان ذیل جبروت والملکوت ملکوت ولکی پھر اس کے بعد خرا عال عمران آپ نے سورہ عال عمران پڑھی اس کے بعد دوسری صورت پڑھی نصاب پڑھی یا فائلوں میں سزا لکھا تو اقال سرات نے ایسے ہی فرمایا تو گویا کہ پھر پہلی رکعت میں سورہ بکرا اور دوسرے سورہ عالیہ عمران اور سورہ نصاب تو یہ گویا کہ تقریباً چار پا، پانچ سے پالے بنجر علیہ سرۃ السلام نے پا، اڑائیس پارے پہلی رکعت میں تقریباً اڑائی سی دوسری رکعت میں تو پانچ سے پہلے آپ نے تلاوت فرمایا دو رکعت کے اندر اور لمبا رکوع اور لمبے سجدے آپ نے فرمائے تو یہ کم از بھی پانچ چار پانچ گھنٹے کی نماز ہوگی جو اقالی ساحت السلام نے پڑھی ہے تو اتنے لمبے نوافل اقالی صلاح السلام پڑھتے تھے اس سے میں آشہ فرماتی ہے کہ تم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلسل عمل کرے روزے بھی رکھیں نفلی روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور نفل نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے خاص طور پر تاجد کی نماز کا اور اس میں بھی انسان اگرچہ تھوڑی رکاوت پڑھ لے لیکن روزانہ پڑھے اور کوشش کرے اس کو جتنا ہو سکے لمبا قیام لمبا ہو رکو لمبا ہو سجدہ لمبا ہو اور قوما لمبا ہو جلسہ لمبا ہو رکو سے اٹھنے کے بعد سجدے سے درمیان میں لمبی دعائیں پڑے یہ مسنون چیزیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے ربک رب العزت وسلام علیکم سلیم الحمد للہ رب العلم